تو ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور تن ابلے تو اس میں بٹھالے ہر جوڑے میں سے دو اور اپنی گھر والے مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی اور ان ظلموں ہے کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے